ازوست والا بھی اور ہم والا بھی اب یہ کہتا ہے منم ورنہ کہتا تھا آگے دانا از پرواز واضح من یہ چیز ہاتھ کرات از من ادوس کا واضح اب یہاں کہتا ہے کہ ہر بلے کا شاخ نی چینی منم تم میں ہر چیز چیزیں نی چینی منم دا اوریجن آف ایوری منم تلس میں من اسیر این جہاں از دمم ہر لہذا پیرست این جہاں لیم اللہ ہر چرا در دل نشست آن جماں مرد تلس میں من شکست یہ لیم اللہ یہ پھر ایک حدیث ہے یہ ساری حدیثیں کلسی جتنی بنائی ہیں ساری نے بنائی ہوئی ہیں یہ رسول اللہ کے زمانے کی یہ ہی نظر نہیں آتی تحریک ہاں. یہ لینگویج نہیں ہے یہ حدیث ہے کہ لیم اللہ وقت لا یسانو پی ہے نبی المرست او ملک ان کہ میرا خدا کے ساتھ کبھی کبھی ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں پھر کوئی نبی کوئی رسول کوئی ملک مقرب وغیرہ جو ہے وہ وہاں مقابلہ ہی نہیں میرا کر سکتا میرے یسا نہیں میرے ساتھ نہیں چل سکتا وہاں خدا کے ساتھ کچھ وقت ایسا آتا ہے میرا کہ جس میں کوئی یعنی کوئی رسول یہ کہہ رہے ہیں جی کہ کوئی رسول کوئی نبی بھی ملک ان جو ہے وہ بھی وہ وہاں میرا میرے ساتھ نہیں چل سکتے ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہاں کے ساتھ میں ہوتا ہوں تو یہ اللہ ہے ایک بار اس کو بڑا کوٹ کرتا ہے وہاں بھی اس نے اخرار و رموز میں بھی یہ چیز جو ہے یہ کوٹ کی ہوئی ہے تو جس کے دل میں اب یہ چیز رسول کی نہ رہی یہاں یہ کہتا ہے کہ جس کے دل کے اندر بھی یہ چیز آ گئی لیم اللہ والی وہ آ ج مردے تلسمیں من شکست یہ ہے جو میرے اوپر غالب آتا ہے اتنی قوتوں کا یہ جو گرمان ہے وہ کہتا ہے کہ میرے تلسم کو کوئی توڑ سکتا ہے تو وہ توڑ سکتا ہے جس, کے جو جس میں یہ کہتی پیدا ہوئی غرط خواہی من نماشم درمیان لی اللہ باد اب این جان یہ ہے طریقہ جناب ہاں ہاں ہو گئی اسے درمیان میں ہٹانا ہو تو پھر کیا کیا جائے گا پھیلے جاؤ جناب ہاں جیسے یہ درمیان میں آ گیا. اگر تم چاہتے ہو کہ میں نہ رہوں تو یہ کیفیت پیدا کرو اور وہ کیفیت پیدا کیسے کرو جی حدیث وہ بیان کرتے ہیں جس میں کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیم اللہ ایسا وقت ہوتا ہے جس میں کبھی نبی اور مرسل بھی کوئی ایسا نہیں ہوتا جو میرے ساتھ چل سکے تو پھر رسول اللہ کے بعد یہ کون چلیں گے یہ خوفیہ سارے یہ چلیں گے جی اس لیے کہ وہ تو کہا ہے نا کہ گھر تم ہی منم آشم درمیاں لی مالی بات تو یہ چیز ہو گئی نا پاسبلٹی تو اس کی آ گئی نا یہ اب لیمال تو لی اللہ جس کے لیے رسول نے بھی کہا تھا کہ کوئی رسول بھی وہاں میرے ساتھ نہیں چل رہا تھا تو یہ کر پھر میں بیچ میں سے نکلوں گا اچھا تھا ہاں ہاں جی ت ڈرگاہ رو از نگاہ ہے اس کو کہتے فلک شہر ہے ہاں جی بھنگ کو پلک شہر کہتے ہیں ٹھیک کرتا ہے نگاہ جگر آلم کو شد یا دیگر گو شد ہم آلم کے بوتھ ہوگا کیا چکر جی نے کچھ اور ہو گیا کوئی ہو رہی ہے مردم اندر کائنات رنگ رادم اندر वे بے آئی ایسے مزے آتے جی رشتے من زا قہن عالم گسست ٹوٹ گیا گسستن ٹوٹ جانا یق جہانے تازہ آمد بدست کیا دے دوں بسکٹ اچھا نہیں کم سبک کر گشت تو جا سیار سارا وہی صورت ہے رفتار کی ساری چیز چشم دل دی نندا بے دار تر کردی ہا بےجا نگوشے بڑے خوبصورت اچھا جی جی گل دوسری کر جاگا سورس زبان دن ابھی بھی کچھ کی کر دینا لیکن کچھ دیکھو نہ چھوٹے یہ ننیمت گا بھی کتاب سیل بک ہے اور لیکچر بھی اس واسطے بچے رہے ہے گا وی جو کچھ بھی ہے ورنہ ہے سارا کچھ ہے کچھ سمجھ والے گل ہوں یا عام لوگ سمجھ والے ہوں گے تو ختم کر دیا ہے ہے گا یہ شب زمزما جمزمن نغم وہ جوش میں آ کے جو کچھ بھی گایا جاتا ہے وہ زمزمان ہوتا ہے اصل تو کا ہاتھ حیات یہ غنیمت اجیہ زنزمائے انجم میں کام کی بات ہی رہا ہے عشق کے ساتھ ادب کو لے آیا ہے اقلے تو حاصل حیات عشق تو سر کائنات پہ کرے خاص خوش برا ای سوئے عالم یہ یہاں ایک شکم رہ گیا ہے جی شاعری کا اس کے اندر انجم جو اسے کہہ رہے ہیں خوش برا ع سوئے عالم جہاد نہیں بلکہ اس کو تو لے جا رہا ہے اس عالم میں جہاں جہاد نہیں ہے جہا. کہنا چاہیے یہاں یا تو عالم بے جہاد کی طرف جائے وہ شیر میں آتا نہیں ہے یا یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس عالم جہاد سے ادھر آ یعنی دونوں،, دونوں طریق سے کہا جا سکتا تھا اس کو یہ اس میں سخم ہے شاعری کا کہ خوش بیا ایسوئے عالم جہاد غلط ہے خوش بیا عیسو عالم بے جہاد یا از عالم بے جہاد ای جہاں خوش بیاہ یا یوں ہونا چاہیے تھا جی اس کو کا جی یہ جو یہ ورلڈ ڈائمینشنل جو ہے یہاں سے عالم بے جہاد کی طرفہ زہرو ماہو مشتری تو یک تو ایک بندہ جانا تھی ہوتے کٹیاں کر دی زہرا ماہو مشتری اور پھر تو یک, دگر او میں ہی ہی یک تو رکیب یق بگر میں پہلے ہرا گی وہ پڑتا از یک یق تو کشم کشے تجلیات یہ یہ چیز میری ذرا سمجھنے کی آ گئی ہے اقبال اس کو بڑا اپنے ہاں فخر سے بیان کرتا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہاں بڑی کھا خاص ہے یہ شخص ہے یہ بال جبریل کی پہلی نظم کی شروع ہوتی ہے اس میں اس نے یہ بیان کیا ہے اندازے بیان بڑا زور کا ہے میری نوائے شوق سے شور ذریعے ذات میں اور غلغدائے ہائے الماؤں بدقد آئے صفات میں یہ جو ہے صفات کی دنیا تک یہ جو جیویں آئے کہہ تھا وہ ٹھیک تھا انسان کی نگاہ سے یہ جو صفات کی دنیا ہے یہ عالم کنکریٹ جس کے اندر اس نے اپنی مینیفیسٹیشن کی ہے مختلف ٹیکروں میں اس میں اس کی نگاہیں واقعی یہ خلل پیدا کر سکتی ہیں اضطراب پیدا کر سکتی ہیں لیکن ذات خدا بندی جو ہے اس کے اندر تو یہ کبھی بھی شور نہیں پیدا یہ یہ چیز جو ہے آپ دیکھیں گے یہ اس ذات کے متعلق بار بار یہ چیزیں لے آتا ہے کسی نظم میں آپ دیکھیے گاہ میری نگاہ تیز چیز گئی دلیں وجود کس قدر غلط وجود تو خدا ہے نا جی اسی کو جو باجو بل کہتے ہیں اسی کو ذات کہتے ہیں کہیں یہ اس کی نگاہوں سے ہری ذات میں خلل آ رہا ہے کہیں اس کی نگاہ دلے وجود جیت رہی ہے سر یہ خدا سامنے باقی کیا رہتا ہے یہ اس لیے ہے کہ ان کے ہاں تصوف میں ایک ان کے یہاں ایک مقدمہ عقیدہ ہے کہ با خدا مستی کنو با مستفیٰ ہوشیار با ہاں اس سے تو یہ چیز تھی اس کی. وہ اس لیے کہ یہ معلوم تھا کہ مسلمان بڑا نازم مقام ہے مصطفیٰ جتیاں نارمیاں تھی وہ بڑا یاد آ ہے انہیں کی کلندری ساری نکل جانی انہوں نے اپنے آپ کو یہاں سے بتا دیا با مصطفیٰ ہوشیار پاس با خدا مستق آپ دیکھیں گے ان کے ہاں ان کلندروں کے ہاں تصوف میں یہ سب کچھ یعنی خدا کو تو انہوں نے وہ کچھ بنا رکھا ہے بازی بازی کا ریشے بابا ہم بازی کیفیت یہ کر رکھی ہے خدا سے. یہ وہی اثر ہے اس کے اوپر اس چیز کا کہ مستعفی جہاں آتا ہے اس میں آپ دیکھیے گا یہ بھی کتنا محتاط ہوتا ہے جس میں نے کہا تھا نا کہ آج نگاہ مصطفیٰ بھی نہ وہاں تک لے آتا ہے یہ بات لیکن خدا جہاں آ رہا ہے وہاں کیفیت یہ ہے کہ میری نوائز شوق سے شور حریم دعات میں تھی وہاں کہتا ہے کہ رسول کے سامنے نہ لے لیکن یہ کہتا ہے کہ روزے حساب کیا ہے گھر میرا وہ پیش ہو نامہ ہے امن مجھ کو بھی شرم آپ سار... خو... بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرم سار کر یعنی خدا کے ساتھ یہ کیفیت مستعفی کے ساتھ یہ کہ کیفیت کی رات نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگی ہے مستعفی کنہاں بدیے خدا کے ساتھ یہ کیفیت کہ وہ اس میں آپ بھی شرم سار ہو مجھ کو بھی شرم سار کر بجے سمجھے نا یا وہ وہ کیا ہے دامن جی یا دامن جلداں یا دامن نہیں وہ دامن اخلاق نہیں ہے وہ نہیں ہے نا یا دامن یزدہ وہ کیا ہے ہاں ہاں دامن یزدہ جاگ آباش یہ ٹھیک ہے یا اپنا گریب باں چاہ یا دامن جلداں جاگ تو یزنا کے متعلق تو انہوں نے یہ کچھ کیا ہوا ہے ایک بڑی تیار تھی قرآن نے جب یہ کہا تھا کہ دین میں غلوب نہ کرو وہ یہی چیز ہے کہ جہاں یہ چیز کیا کہہ رہے یہ غلوب ہے شور ہری میں داد میں یہ غلوب گزرا دیکھو. دیکھو تو صحیح کیا کچھ کر دیا ندی اپنے مقام کے متعلق غلوم ہے ندی یہ ڈپریسن تو دوسرے سے آ جانا ہوا خود جب اپنے آپ کو اس سے اونچا چڑھا دیا جائے یہ اپنے مقام کے مکلو مطلب گلو ہیں اور پھر یہ بتقدا ہے صفات خالص آپ دیکھیے یہ جو پلیٹینک تھیوری تھی صفات کی دنیا یہ ہے نا یہ عالم رنگ بور یہ عالم خلق یہ جہانیں یہ کنکریٹ ورلڈ اس جی اس پہ بتقدہ پڑھنا سفاتیں تو ہیں وہ ان پیککروں کے اندر نمودار ہوئی ہیں اب جن پیکروں میں صفات خداوندی نمودار ہوتی ہیں ان کو یہ بت قرار دے رہا ہے تاکہ یہ قابل نفرت قرار پا جائے یہ جو دنیا ورلڈ ہے اس کو قابل نفرت کہتے ہیں اگر یہ سفات خداوندی ہیں تو قابل نفرت کیوں ہیں وہ کہتا ہے کہ جن پیکروں کے اندر اس نے مینیفیسٹ اپنے آگو کیا ہے وہ بت ہیں اس لیے بدھ کدا یا صفات کہہ کہ کے کیا ہے اس کو نہیں جی اس طرح سمجھنا چاہیے یاد رکھیے اس کا کوئی لفظ بھی ایسا نہیں ہوتا بڑا دور جاتا ہے یہ سارا تصوف اور سارا کفر ہے جو ان کے اندر بھرا ہوا ہے صفات کی یہ دنیا جس کو وہ کہتا ہے بالحق ہم نے پیدا کیا اس کو بدھ کدا تصور صفات کا قرار دے رہے ہیں اور اگر یہ بدھ کدا ہے تو پھر یہ اوتار کا عقیدہ جو ان کے ہاں کا ہے پھر وہ شرف کیوں ہے جناب وہ تو کسی ایک بت کو خدا کا مینیفیسٹیشن کا مظہر مانتے ہیں تم تو یہ ساری جتنی بھی رہیں یہ آئے سارے کو بت قدا صفات کیا رہے گا یہ بت قدا صفات اور تو یہ تیری نگائے شوق سے شور حریم یہ ہے انی بہن دینڈیا بہت زیادہ میں کہہ یہ رہا تھا کہ آج پہ نگاہ تو کشم تجلی تجلیا یہ اسغر نے اس کو زیادہ خوبصورتی سے بیان کیا ہے اردو میں ہمارے ہاں اس قسم کی تصور کی شاعری جو ہے جس میں خوبصورتی ہے وہ تو اصغر کے ہاں پہ ہے وہ یہ چیز کہتا ہے یہ جو ہے نا आज پہ یا اپنے گاہ तो کشمکش تجلیات ذرا اس کو پھر سن لیجیے آج پہ یا اپنے گاہ تیری ایک نگاہ کو لینے کے لیے اس سے پیخاب ہونے کے لیے خدا کی تجلیات کے اندر کشمکش ہو رہی ہے یعنی کون سب سے پہلے تیری نگاہ کو جا کے پک لیتا ہے کس کی طرف تیری نگاہ اٹھتی ہے آپ نے سن لیا کیا ہے یہ جو چیز ہے یعنی اس کا مقام اپنا اتنا اونچا ہو رہا ہے کہ چلو زورا و مشتری وہ تو رکیو تو نے بنا دیے تیری وجہ سے اس سے بھی آگے چل تجلیات خداوندی جو ہیں وہ بھی اس کشمکش کے اندر ہیں کہ تیری نگاہ کس طرح سے ایک نگاہ کسی طرح سے تیری مل جائے تجلیات کشمکش میں ہے اثر کہتا ہے وہ خوبصورت بات کہ شعائے مہر خود بے تاب ہے جذبے تمنا سے شعائے مہر خود بے تاب ہے جذب تمنا سے وگر حقیقت ورنہ سب معلوم ہے کروازے شبنم کی چاہیے حقیقت ورنہ سب معلوم ہے پرواز شبنم کی شعائے مہر خود بے تاب ہے جذبے تمنا سے حقیقت ورنہ سب معلوم ہے پرواز شبنم کی شریح لیکن اس میں بھارت کے ترام کا ایک پہلو ہے یہ جو چیز ہے کہ اب تہ یج ناہے کو کشمکش ہے تجربیا تو جلدی آیا تھا خدا بندی آپ کچھ میں ایسا گا ٹھیک ہے یہاں تک یہ ٹھیک تھا کہ خدا ہم در تلاشے آدمی ہست بال یہ کہتے ہیں نا چلیے تلاش تک بھی ہم کہتے تھے کہ نہیں ملتا اس لیے وہ ہے لیکن وہ تو یہ کہہ رہا ہے یا اپنے گاہے تو قسمت سے تو جلدی آئے ڈر رہے دوست جلوہ ہاس تازہ بتاز ناؤ ب ناؤ صاہے بے شاؤ کو آر زو بے حد ب کلیات یہ منطق کی اصطلاح ہے جی کلیہ اور جزیا جزیا منطق میں دو اصطلاحیں ہوتی ہیں کلیہ تو ہوتا ہے مثلا جب ہم ٹری کہیں یا انسان کہیں تو اسے کلیہ کہتے ہیں کوئی پرٹیکولر انڈیویجل اس سے نہیں مراد ہوتا نو نواد ہوتی ہے یہ کانسیپٹ کل آتا ہے جی کانسیپٹ جو ہے وہ کلیات ہوتے ہیں یعنی میں نے کانسیپٹ ہے نا اب اس کے اندر یہ جو ہے وہ زید بکر عمر یہ جزیات ہوتی ہیں جن سے مرتب ہوتی ہے ہوتا ہے کلیہ کلیہ ہمیشہ ایبسٹیکٹ ہوتا ہے کانسیپٹ ہوتا ہے نا یہ تبر ہوتا ہے گاڈ جو ہے وہ ایک کانسپٹ ہے یہ اسے کہہ رہا ہے یہ زمزمہ انجم آدم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ تو اوپر چلا ہے نا تو وہاں تو دیکھے گا کہ جلوا جلوا ہاس تازہ بتازہ نو ب نو صاحب شوق و آرزو دل نہ بے حد بکلی آگ وہ جو کانسپٹ آف گارڈ ہے کہیں اس سے متمین نہ ہو جانا وہاں جا کے ججیات کہنا نہیں سر میں تو ججیات دیکھنا چاہتا ہوں وہ ورنہ ایپس قسم کا گارڈ ایسی طرح نہ ہمیں تو دھوتے ہی دن پڑا گئی تو صاحب دل کی صاحب شوق و آرزو دل نند حد بکیات یہ نہ کرنا وہاں جا کے سب کو صفات زندگی نشو و زندگی تا ابد از عز ازن بےتاز ملک خدا شوق غزل سرائے را رخص ہاؤ بدے باز برندو محتسب بادا سبو سبو بدے جہ شرابی نے ہی ان اے حبیب صاحب راج نو اتنے ٹکر گئے وہ پنکھے ہی بلادو محتسب جو ہے یعنی طریقے تو صاحب طریقے اور صحب شریعت کتنے بھی ہیں ان دونوں کو یہ نشہ ہے چڑھا دے تاکہ کوئی درستی نہ کر سکے تیرے اوپر یہ حریب ہے نہیں میں ان دونوں کو بادہ سبو سبو بدے یعنی کٹ کٹ نہیں سب سرائی سرائی چڑھا دے ان اندر شام و عراق و ہندو پاس خوب برباز کردہ انتظ پوبا نباز کرتا رہا تلخیے آرزو بدے چلیے شکرا کہیں میسج بھی درد کو آیا ہے کہ یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ سارے مصری کی دلیاں کھا کھا کے مست ہو رہے ہیں پانی پیتی برفی کھانے پہنے ان کو تلخیے آرزو کا مزہ کرا بتا کے کیا ہوتا ہے تابا یمے بلند موج مار کاپے بلند موج مار کا بنا کند تاکہ موج جو ہے وہ مار کا کرے ایک یمے بلند کا ایک سمندر بن جائے لذتِ سیل تند راؤ بلے آبجو بدے دلے آبجو کو چھوٹی سی ندی کو لذتِ سیل طوفان کی لذت ایسی دے کہ وہ ایک جمے بلند کے اندر تبدیل ہو جائے عشرت قطرہ ہے دریا میں پنا ہو جانا مرد فقیر آتشست نیری اور فیصری خاصست کال و فرے ملوک را ہر سے برہنا بصست بالکل ایک برہنہ بات کہو ان سب کے لیے یہ کال ورے ملوک جو لیے گرتے ہیں اتنی شان و شوقت اس بادشاہوں کی چھانو ساؤ بس ایک ہر سے کہہ دے ان سے جا کے دبد بائے فلندری کنتن آئے سکندری آ جزائے کلیم دبد بائے کلندری ہما سہر سامری کنتنا سکندری آگاہی کشد این با سپاہی کشد آ ہم سل آشتی ہم جنگو داوری ہر دو جہاں کشاستن شکر ہے ہر دو گوام دو خاص تن لیکن بدلیل قاہری آ بدلیل دل بری یہ فرق ہے دونوں کے اندر لیکن قرآن تو صاحب اس کے ساتھ فنزل نہ ماحول حدیب بھی کہتا ہے وہ تو جب کتاب نازل کرتا ہے تو اس کے ساتھ کہتا ہے ہم نے شمشیر کھارا شگا بھی نازل کی ہے تو اگر یہ چیزیں جتنی ہیں یہ سہر سامری ہیں تو یہ پھر جو نازل کی ہے اس نے یہ کہا کہ لیے اور رسول تو فرماتے ہیں کہ جنت ہوتا ہے تو سیو جنت تو کلواروں کے سائے پہ کرے اور یہ اگر یہ ساری چیز جو ہے یہ سہر سامری ہے تو کلندری کو اونچا بنانے کے لیے سارا کرتا پھر غلط ملح ملح ہے یہ چیز جو ہے جی این جو ہے نا جی تو ہے نا وہ جنگاوری جو ہے وہ ہے نا دلیری جی؟ کو لے آ رہا ہے دیکھو نا آم با نگاہ کشد وہ یہ ہے نا آسول آشتی اسی طرح سے آم با دلی دلبری یوں لے آیا ہے بیار ستے سکندری شکن رسم کلیم تازہ کن رون کے سہری شکان چل اب یہاں سے وہ ساگلتی جی جی جی. جی. اور ہم آج اٹھائیس سفر کے آخر تک آگئے گئے ہیں آئندہ ہم جی پچیس روپئے تک درمیان میں دو سوا دی ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم پھل کے کور شروع کریں گے پہلا فلک جس میں یہ اب جاتے ہیں رومی ساتھ ہے وہاں جا کے سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ وہ ایک ہندی فکیب ہے وشو متر جہاں دوست اس سے ملاقات ہوتی ہے وہ ہم آئندہ لیں گے اس میں ہمارے سامنے آ جائے گا d